بارہ کا بارہواں رکو اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 141 ہنڈریڈ فورٹی ون ایک سو اکتالیسب سمود المرسلیم قومی سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جٹلایا از قول لہوم اخن جب ان کے ہم قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا الا تکور کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں امن دار رسول ہوں فتق اللہ بس اللہ سے ڈرو و اور میری فرما برداری کرو اماسل علیہ من اجر اور میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ اجرت نہیں مانگتا ان اجریہ على رب العالمین میرا اجر میرے لیے ثواب جنت کی نعمتیں وہ رب العالمین کے ذمے کرم پر ہیں اب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کب تک تم گناہ کرتے رہو گے کیا تم ہمیشہ یہاں رہو گے ات رکو نفی ماں ہا ہونا آمین کیا تم اس دنیا میں اور ان نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے نہیں ایک نہ ایک دن تمہیں موت مٹا کر رد دے گی فی جناتیوں اورون ان باغات میں اور چشموں میں تم باقی نہ رکھے جاؤ گے وہ ان اور ان کھیتیوں میں وہ نخل اور کھجوروں میں کل اوہا حدیم جن کے شغوفے نرم و نازک ہیں یعنی نعمتوں کو تم دائمی نہ سمجھو ایک نہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر تمہیں مرنا ہے وہ تن خیتون امینل جی تم بڑی مہارت سے پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو حضرت صلی علیہ السلام کی قوم سمود پہاڑوں میں گھر بنانے میں بڑی ماہر تھی فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو وَلَا او أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی پیروی نہ کرو یعنی ظالموں کافروں سرداروں جو دین سے دور ہیں ان کی باتیں نہ مانو الَّذِينَ سیدھو فِي الْأَرْضِ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں ولا یوسری اور اصلاح نہیں کرتے اپنی اور دوسروں کی اصلاح نہیں کرتے زمین میں فساد کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو حضرت صالح علیہ السلاۃ وسلام سے ان کی قوم نے کہا اے صالح علیہ السلام کئی سالوں سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا اور یہ اچانک آپ ایسی باتیں ہیں جو عجیب و غریب باتیں ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں ہم نے کبھی آپ کی زبان سے ایسی باتیں تو نہیں سنی آپ نے انہیں سمجھایا کہ مجھ پر اب وکی کا مصول ہوتا ہے مجھے حکم ہے کہ میں اس وکی کو تمہارے پاس پہنچاؤں عالو وہ بولے ان انت من مساحری آپ پر تو جادو ہو گیا ہے انہوں نے وہی کو جادو سمجھا اور کہا کہ ہمیں یہ خیال گزرتا ہے کہ کسی نے آپ پر جادو کر دیا ہے آپ ایسی ایسی باتیں ہمیں کر رہے ہیں ماں انت اللہ بشر مس لونا آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں نبی کے مقام و مرتبے کو انہوں نے نہ سمجھا فاتب آتین ان کومین سوادقین اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی لے کر آئیں آپ نے فرمایا تمہیں کون سی نشانی دیکھنی ہے کہنے لگی یہ سامنے پہاڑ ہے یہ پھٹ جائے اور اس سے اونٹنی پیدا ہو اور اونٹنی حاملہ ہو پیدا ہوتے ہی وہ بچے کو جنم دے ہم یہ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے دعا کی یہ نشانی ان کے سامنے ظاہر ہو گئی اونٹنی اتنی لمبی چوڑی تھی کہ بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا صرف سینہ ایک سو بیس ہاتھ تھا جو ہمارے حساب سے تقریباً ساٹھ گز بنتا ہے خوانا ہادی نا قطل شربن ہادی نا یہ اونٹنی ہے لہا شیر وَلَكُمْ شیرب يَوْمٍ معلوم لاہو شربن اس اونٹنے کے لیے پینے کا ایک دن مقرر ہے پانی پینے کا ولکم شیربو یومن معلوم اور ایک مقررہ دن میں پینے کی باری تمہارے لیے ہے وہ پہاڑی علاقہ تھا چاروں طرف سے پانی کے چشمے گرتے تھے انہوں نے ان پانی کے چشموں سے نہرے بنائی تھی اور یہ سارا پانی ایک تالاب میں جمع ہوتا ساری رات اور سارا دن یہ پانی جمع ہوتا اور پھر صبح کے وقت اس پانی کو یہ استعمال کرتے تو فرمائی یہ پورے تالاب میں جو پانی جمع ہوتا ہے ایک دن تم استعمال کرو گی اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی جس دن اونٹنی پیے گی سارا تالاب کا پانی پی جانی گے تمہیں اس دن تالاب کا پانی نہیں پینا اور جس دن اونٹنی کی باری ہوگی پانی پینے کی اس دن وہ اتنا دودھ دے گی کہ جو دودھ پورے قبیلے کے لیے پوری قوم کے لیے کافی ہوگا جب یہ اونٹنی پانی پیتی تو درندے اور پرندے بھی اس تالاب سے پانی نہ پیتے اب حضرت صلی علیہ صلاحت نے دیکھا کہ یہ اب آپس میں غلط منصوبے بنا رہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے نشانی مانگی تھی یہ اونٹنی ہمارے سامنے آ بھی گئی مگر ہمارے لیے تو مصیبت بن گئی ہے ایک دن ہم جو ہے پانی نہیں پی سکتے جو اتنا سارا پانی پی جاتی ہے تو ہمیں اب اسے قتل کر دینا چاہیے ذبح کر دینا چاہیے تو حضرت صالح علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا ولا تمسوسو تم برائی کے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا اسے ذبا کرنے کی کوشش نہ کرنا فیا فرد آداب یومین اویم ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا لیکن ان لوگوں نے یہ باتیں نہ مانی فاپا بس انہوں نے اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی کیونکہ یہ اونٹنی بہت اونچی تھی تو گردن تک تو یہ پہنچ نہیں سکتے تھے تو پہلے اس کی انہوں نے ٹانگیں کاٹی پھر یہ جب اونٹنی زمین پر گری تو اسے ذبح کر دیا فاس باشو نادمین بس وہ شرمندہ ہو گئے جب انہوں نے عذاب دیکھا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ف اخا ہومل اذاب فا پکڑ لیا ہوم الزاب انہیں عذاب نے پکڑ لیا زور دار آواز آئی زلزلہ آیا اور یہ ہلاک ہو گئے انال کا لا آیا بے شک اس میں ضرور عبرت کی نشانی ہے و ماں کا نہ لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں وہ ان ابا کا لہو العزیز الرفیم اور بے شک آپ کا رب ضرور غالب مہربان ہے